اور بے شک ہم نیموسا کو وہی کی کہ راتوں رات میرے بندوہے کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں سوکھا راستہ نکال دے تجھے ڈرنا ہوگا کہ فرعون آلے اور نہ خطرہ